اس میں اسلامی زندگی کی خوبصورتی اسلامی احکام کی شگفتگی اور اسلامی نظام کے پیارے اور اچھے طریقوں کو بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے اندر مہکے مہکے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے اپنی زندگی کو معطر کرتے ہیں سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شامل رہی ہے ان شاء بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آئیے درود پاک کی فضیلت کو سمات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ, علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سلام سیدی یا رسول اللہ آج سلسلے کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے آج سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اتباعِ سنت پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے کی فوائد کیا ہیں سنتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے سنت کہتے کسے ہیں اتباع کے معنی کیا ہیں پھر دین و دنیا میں نبی اکرم علیہ اللہۃ وسلام کے طریقے پر چلنے کے جو فوائد ہیں جو ثمراط ہیں ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں آج کے دور میں سنت کی اتباع کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی یہ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو لبادہ بشری میں یعنی انسانی صورت میں جو بھیجا ہے اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے افعال ان کے کردار کی پیروی کر سکیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور افضل الانبیاء ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں آکا علیہ صلاح السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا رحمت للعالمین بنا کر اور پھر حضور اکرم علیہ سلاۃ السلام کے شب و روز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست و برخاست اور حضور اکرم علیہ السلاۃ والسلام کے اخوال افعال کردار اخلاق اس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ ہم آقائے کریم علیہ صلاح و السلام کے طریقے پر چل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز چلنے پھرنے کا انداز بات چیت کا انداز کسی کے یہاں آنے جانے کا انداز نبی پاک علیہ اللہ وسلام کے کھانے کا انداز پینے کا انداز لینے دینے کا انداز لباس کا انداز سواری کا انداز سونے کا انداز اٹھنے کا انداز نماز پڑھنے کا انداز یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ہمیں ایک پورا طریقہ زندگی دیتے ہیں اسی پر انشاءاللہ شاء اللہ گفتگو کریں گے آج موضوع ہے اتباع سنت اچھی نیت یہ کر لیجئے کہ جو جو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور سنت کی اتباع کی طرف رغبت کریں گے دوسروں کو ترغیب دلائیں گے اتباع سنت پر کلام ہوگا اسلام کیا ہے یہ ایک حسن ہے کہ نبی اکرم علیہ اللاۃ والسلام کی زندگی آپ کی حیات طیبہ پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی ایک خوبصورت زندگی بنا سکے گفتگو ہم کر رہے تھے اتباع سنت پر نبی پاک علیہ صلاح والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اتباع سنت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کے طریقے پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت یعنی اپنے طریقے پر چلنے کے حوالے سے ہمیں ارشادات عنایت فرمائے ہیں تو سنت کی بھی اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و کی جو زندگی ہے جو آپ علیہ صلی وسلم کی حیات ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالی و کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کانہ لکم فی رسول اللہ عسوت الحسن بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے نمونہ حیات ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آقا علیہ السلطلام ہے ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ ان کے پیچھے چلو یہ جو کریں ویسا کرو ہاں حضور اکرم علیہ صلی اللہ علام کی جو خصوصیات ہیں ان پر گفتگو نہیں ہوگی کہ اس پر امت عمل کرے گی بلکہ جو ایک عام معاملات ہیں جو انداز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا ہے وہ ہمیں اپنانا ہے اور اسے ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات بیان کیا گیا کہ اگر تم ایک بہترین انسان بننا چاہتے ہو ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو اپنے اندر خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہو اپنے نظام میں خوبصورتی پیدا کرنے چاہتے ہو چاہے وہ گھریلو معاملات ہو کاروباری معاملات ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونۂ حیات بناؤ اور ان کے طریقہ کار پر چلو جی غلام محدود بھائی ابتبا اور سنت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتباع سنت آج کا ہمارا موضوع ہے اور ابتبا اور سنت ان دونوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ معنی مفہوم ہیں ابباء کا مطلب ہوتا ہے اتباع یعنی پیروی کرنا ٹھیک اور اردو میں اگر ہم کہیں تو کسی کے پیچھے چلنا یہ اتباع کہلاتا ہے تو کسی کے پیچھے چلنا اس کی باتوں کو ماننا اس کی باتوں کو اپنے اوپر لازم کرنا نافذ کرنا تو یہ اتباع کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور مفتی صاحب نے بڑی باریک بینی کے ساتھ ایک فرق کو واضح کیا کہ اتباع سنت یعنی جب ہم اس کو ملا کے بولیں گے اتباع سنت اتباع کا ویسے تو مانا ہوتا ہے پیچھے چلنا لیکن اتباع سنت یعنی سنت کے پیچھے چلنا سنت کی پیروی کرنا اور سنت یقینا سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو سنت کا مطلب بھی ہے کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے اقوال اور سرکار علیہ صلاح وسلام نے جو اعمال اختیار کیے اور جو شریعت کو مطلوب ہیں ان پر عمل کرنا یعنی سرکار نے جو کیا اور جو سرکار نے کہا ان پر عمل کرنا ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا پھر سنت کی ایک تعریف کی گئی ہے اططلاحان یعنی اطلاعی طور پر اگر دیکھا جائے تو سنت کی تعریف ہے سنت کی تعریف یہ ہے کہ سرکار علیحق س... فنی اعتبار فن میں اس کی تعریف جی محدسین نے جو تعریف کی ہے جی حدیث پاک کی سنت کا بھی اس پر اطلاع کیا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ وسلم نے کوئی کام اختیار فرمایا تو یہ سنت ہے پھر اس کی دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں سنت مقدہ اور سنت غیر مقدہ سرکار علی علیہ وسلم نے جو کام اختیار فرمایا جو کام کیا اور اس پر مداومت مت کی اختیار فرمایا, جی فرمایا تو وہ سنت موقع ہے اور جس پر کی اختیار نہ فرمائی بعض اوقات اس کو ترک بھی فرمایا تو وہ سنت غیر موقع ہے تو اتباع سنت یعنی سنت کی پیروی کرنا اور اتباع کا مطلب ہے حضور علیہ صلاح و السلام کے پیچھے پیچھے چلنا حضور کا غلام بن کر حضور کے پیچھے حضور کے اقوال و افعال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا کی یہ اتباع سنت ہے اور اتباع سے یہاں دو معنی مرادیں ظاہری اتباعی اور باطینی اتباعی یعنی اپنے عقائد اور نظریات کو سنت کے مطابق ڈھالنا یہ ہے باطینی اتباع یعنی بداٹ سے بچنا بیدا سے بچنا اور برے عقائد سے بد مذہبیت سے بچنا اور اچھے عقائد کو اختیار کرنا یہ ہے باطنی اتباع اور ظاہری اتباع یہ ہے کہ بندے کا ہر عضو سرکار علی سلاط و السلام کی سنتوں کی اتباع کا مظہر ہو کیا بات ہے اچھا اتباع کا ایک معنی غالباً یہ بھی ہوتا ہے کہ نقش قدم پر چلنا جی پیروی کرنا پیروی کرنا پاؤں پر پاؤں رکھ کر چلنا قدم پر قدم رکھ کے چلنا تو کتنا پیارا ہے نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کے نقش قدم پر چلنا یعنی حضور علیہ السلام کے پیچھے, پیچھے چلنا یہ اتباع سنت کا معنی ہے مفتی صاحب اتباع سنت ہمارا موضوع ہے قرآن مجید برہانے رشید ہمیں رہنمائی ارشاد فرماتا ہے نبی پاک علیہ السّلّہ وسلام کی محبت بھی دیتا ہے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی ہمیں ارشاد فرماتا ہے اتباع سنت کے موضوع پر قرآن آیات اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ علام الدین بھائی نے سنت کی تقسیم کی طرف اشارہ کیا جی موقع اور غیر موقع اس میں فقہی اصطلاح کے اعتبار سے انہوں نے تو محدثین کا ذکر کیا جی تو فقہی اعتبار سے اس کی تعریف کے اندر کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ معمولی سا فرق ہے وہ بیان کرتا چل رہا کہ فرمایا کہ سنت مقدہ وہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اختیار تو فرمایا لیکن بیان جواز کے لیے اس کو کبھی ترک بھی فرمایا اسے چھوڑ بھی دیا سوری لیکن شریعت متحرہ میں اس کی تاکید مطلوب ہے کہ اس کو کیا جائے جبکہ سنت غیر معطے نظر اس بات کے کہ آپ علیہ السلط نے اس پر ہمیشہ اختیار فرمائی یا نہ فرمائی لیکن اس کا شریعت مطالعہ کے اندر جو مطلوب ہونے کا معیار ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ترک کرتا ہے تو اس سے کوئی جو ہے وہ پوچھ گچ بطور وعید جو ہے وہ ہو یا بطور سزا کے اس سے جو ہے وہ پوچھ گچ کا سلسلہ ہو یہ معاملہ نہیں ہے اگرچہ نا پسندیدہ اس کا ترک کرنا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کا ترک کرنا چھوڑ دینا پسندیدہ ہو نہیں ٹھیک ہے ناپسندیدہ پسندیدہ ہو سکتا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہی ہے لیکن بنسبت سنت مقدہ کی سنت مقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنانے والا گناہ گار ہو جائے فرض واجب میں فرض کا جو اس کے کی تاکہ زیادہ سنت مقدہ کے ترک کی عادت بنانے والا گناہ گار بھی ہو جاتی گناہ گار ہوتا ہے جبکہ سنت غیر مؤکدہ کی اگر کوئی عادت بھی بناتا ہے ترک کرنے کی تو گناہگار اگرچہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال ناپسندیدگی ضرور ہے سنن سنتہ مقدہ کو جو ہے وہ سنن ہدا بھی کہا جاتا ہے اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جیسے کہ قرآن کریم کی عائد سے متعلق آپ نے پوچھا اللہ تبارک کا وطالعہ میں قرآن مجیم میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتباء کا حکم شاد فرمایا جیسا کہ جب لوگ دعوے دار ہوئے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتبیونی یحب کم اللہ یہ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو جب میری اتباع کرو گے تو مقام وہ آئے گا کہ رب تمہیں محبوب بنے کیا بات ہے کیا بات ایک طرف تو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم رب سے محبت کرتے ہو لیکن اگر میری اتباع اور پیروی کرو گے تو وہ دعویٰ تو پورا ہوگا ہی ہوگا لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک کا وطالعہ تم سے محبت کرے گا محبت اللہ محبوب تبار محبوبی محبوبیت کی سند مل جائے گی اسی طرح کئی مقامات پر مختلف آیات میں ارشاد ہوا جیسے ایک مقام پر فرمایا وما آتاکم الرسول اور وما نہن حُف فنت کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ اس میں بھی اتباع سننا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا حکم دے وہ کرنا ہم پر لازم جس چیز سے آپ رکنے کا حکم دیں اس چیز سے رکنا ہم پر لازم, لازم یعنی سنت اتباع کی اگر بات کریں تو اتباع کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں اچھا فرض کے اتباع سے اگر آپ فرض کو بھی دیکھیں تو وہ حضور کی اتباع ہی آپ کر رہے ہیں اگرچہ حکم شریعت ہے لیکن بتایا کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو تمام چیزیں حضور کے صدقے سے ہی ملی تو اتباع اس معنی میں بڑا وسیع جو ہے وہ مفہوم ہو گیا کہ اس میں فرض و واجب بھی تمام چیزیں داخل ہو گئیں اور اگر اس کا ہمیں خاص پہلو لیں تو وہ ہے سنت کہ فرض و واجب تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی سنتیں ہیں کہ جن کا درجہ اگرچہ فرض و واجب والا نہ ہو لیکن محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے عمل کے اوپر عمل کیا جا جائے اور اس کا اختیار کیا جائے, جائے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا عرشا اتی اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کیا تو جگہ جگہ اللہ تبارک کا وطالیہ نے اپنے احکام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کا بھی حکم بیان فرمایا آپ کے تشریحی احکامات بھی آپ کو دیے کہ جو یہ کہیں ان کی بات پر عمل کرو چیز سے یہ منع کریں اس سے رک جاؤ اور پھر اتباع سے متعلق بھی فرمایا اور پھر جو مشہور آئے مبارکہ آپ نے بھی پڑھی لقد خان القمفی رسول اللہ اُسوۃ حسنہ واح واح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ نمونہ حیات ہے یہ آپ علیہ اللہ وسلم کا اسوا حسنہ ہی ہے کہ اس کو عمل کر کے انسان جو ہے وہ رب تارہ کو راضی کر سکتا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بشری روپ میں جو اس دنیا میں بھیجا اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ کہ لوگ کہیں احکام شریعت سن کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کر ہم سکتے ہم کرتے لائق ہی نہیں ہے تو اب ان کو بھیجا گیا انہوں نے عمل کر کے دکھایا علیہ السلام نے کہ ہاں دیکھو یہ عمل کر سکتے ہو کیا بات؟ اب فالو جو ہے وہ کرنا ہے کیا بات؟ اور اللہ تبارک کا چونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے हुँ. تو اللہ تبارک اپنے ان نیک بندوں کو بھیجا کہ ان کو فالو کرو انسان کو فالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اگر دا. سامنے اس کے موجود ہو تو فالو کرنا ایزی ہوتا ہے یعنی اب دیکھیں نا تھوڑی الگ ہوتی ہے پریکٹیکل بار پریکٹیکلی ہوتا ہے پھر زمانہ بھی آپ کہیں گے کیونکہ پریکٹیکل کے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ ذہن و دماغ میں جو ہے وہ بیٹھ جاتی صحیح ہے, کہہ ہے تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور آپ علیہ السلات و السلام امبی اکرام علیہ وسلام میں جس قدر آپ کی حرکات و سکنات اکوال و افعال کو جو ہے وہ جمع کیا گیا وہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی جی جی کرم علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ ان کے جو بھی صحابہ تھے صحاب تھے, تھے انہوں نے جمع کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر لمحہ وہ آ... صحابہ نے کیا لکھا کتابوں کے اندر ذکر کیا اور نہ صرف پہلے آج تک وہ ذکر کیا جاتا رہتا ہے ہر مقام کے اوپر تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تا قیامت چکا ہے آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا تو اب آپ کی ہی پیروی کرنی ہے تو ہر چیز کے اندر اگر پچھلی کسی معاملے میں تشنگی باقی تھی لوگوں کے پاس معلومات کم تھی یا ان دین کی باتیں محفوظ نہیں تھی تو چونکہ اس دین کی باتیں بھی محفوظ ہیں ان مانوں میں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا اور پھر حضور کی سنت کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ عمدہ طور پر جو ہے اس کو مضبوط کیا گیا کہ باقاعدہ اسناد کے ساتھ صحیح صحیح تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ موجود تک جو ہے وہ موجود رہیں گی تاکہ ایک عمل کرنے والا کما حقہ اس پر عمل کر سکے اور اپنے نبی اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلط والس کو فالو کر کے گویا کہ رب تعالیٰ کا محبوب بن ماشاء اللہ بڑی پیاری گفتگو کو آپ نے اور آپ کی گفتگو کے دوران کہ امبیا کرام علیم السلاط وسلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ انسان یہ نہ کہے کہ یہ جو شرعی حکام آئے ہیں ہمارے پاس ہم تو اس کو عمل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے اور ہم کیسے یہ تو کھاتے پیتے نہیں یعنی فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ بعض لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے نبی بنا کر تو یہی کہا گیا جواب میں کہ اگر فرشتے آتے تو کہتے کہ ہم ان کی طرح کیسے عمل کریں تو کھاتے پیتے نہیں تو یہاں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو یہ کہتے جن کو جب شریعت پر عمل کرنے یا سنتوں پر عمل کرنے یا احکامات باتیا کی طرف ہانے کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں نا وہ ماشاء اللہ وہ کر سکتے ہیں ہم گناگار کہاں تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر جو عمل کر کے بتایا گیا ہے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے عمل ہم یہ عمل کر سکتے ہیں جبھی ہی تو ہمیں یہ دیا گیا اور اگر ہم نہ کرنے والے ہوتے یعنی ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی صلاحیت نہ ہوتی تو ہم اس کا مکلف ہی نہیں بنایا جاتا تو اتباع سنت کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں آئیے ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عرض کا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کا جی تو چاہتا ہے مگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہیں گھر والوں کو دیکھتے ہیں خاندان میں دیکھتے ہیں تو بہت دقت ہوتی ہے سنتوں پر عمل کرنے میں سفید باز پہننا ہرائی ماما پہننا نکاح چکا کر چڑھنا تو برائے کرم کچھ ایسا فرما دیجیے کہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے جیسا لگ رہا ہے آپ سوال بھی ڈر ڈر کے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی سن نہ لے چلیں ماشاءاللہ اللہ آپ کی آواز بہت ساروں نے سنی ہوگی غلام محدین بھائی ویسے ہی ایک پرابلم ہے نا کہ آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا یا خاندان میں ماحول نہیں ہوتا یا دوستوں میں اس طرح کا نہیں ہوتا تو ایک جی تو چاہتا ہے کہ یار میں بھی اس طرح کروں رکاوٹ ایک آتی ہے تو کیسے آگے بڑھے جی بالکل یہ انہوں نے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی اس طرح نمائندگی کی ہے اور واقعی یہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں آگے تو بڑھنا پڑے گا نا جی آپ صرف اطراف کو دیکھتے رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہیں گے اور سنتوں پر عمل نہ کریں گے تو پھر وہ فضائل کیسے حاصل کریں گے جو سنتوں پر عمل کرنے والوں کے ہیں صحیح تو اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نیک ماحول سے وابستہ ہوں جی اور آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں صرف حضور علی صلاح وسلام کی سنتوں کی طرف ان آشکان رسول کی طرف دیکھیں کہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے یقیناً ان کے ساتھ بھی پرابلم آئی ہوگی ان کے ساتھ بھی دشواری آئی ہوں گی جی جی کوئی جی مطلب فوراً سے امامہ نہیں پہن پاتا ہر جی جی جی ایک کی مطلب نہیں ہوتے لیکن وہ آگے بڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اچھے ماحول کو اختیار کرتے ہیں اچھا ماحول جب وہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان پر بھی مدنی رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان پر بھی پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر بھی نیک ماحول کے اثرات جب مرتب ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں جھجک محسوس نہیں کرتے وہ قدم بڑھاتے ہیں ان پر دشواریاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اور اس طرح کے معاملات آگے آتے ہیں لیکن جس نبی کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے وہ نبی مدد فرماتے ہیں اور سرکار علیہ صلاح و السلام جو ہے اپنے غلاموں کو مشاہدہ اور ملازہ فرما رہے ہیں تو جو سرکار کی سنت پر عمل کرے گا اور اس کو جو دشواری آئیں گی تو سرکار علی سلاۃ وسلام کرم اور شفقت کیوں نہ فرمائیں تو نظر ادھر ادھر, ادھر نہ رکھیں بلکہ مستفیٰ کی ذات پر رکھیں ہاں ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں ہر شخص اپنے محبوب کو آئیڈیل اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے جی یعنی جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے یار میں ایسا لباس پہنوں جیسا جی جی جی میرے دوست نے پہنا ہے بہت کسی کا پیارا دوست ہو تو وہ چاہتا ہے کہ جو میرا دوست کرتا ہے میں بھی کروں جی میرا علی سلاد و سلام سے محبت کرنے کا تو یہاں تک حکم ہے یعنی ہم حضور سے کتنی محبت کریں پوچھا گیا تو سرکار علی صلاح وسلام نے شاید فرمایا حدی سے پاک حضرت عنص سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا لا مینو احد حکم حتیہ اکونا احبا الدی و والدی ون تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کیا محبوب نہ ہو بلکہ مجھے سب بتا دیا گا نا ساری رکاوٹ ہی ہٹا دی جی بالکل آپ سب سے زیادہ محبوب جو ہے ان کے طریقے پر چلو ان کے طریقے سب سے زیادہ محبوب سرکار علی سلاد و سلام ہیں تو ان کے طریقے پر عمل کرنے میں ہمیں دشواری نہیں ہونی چاہیے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور یقین مانے اچھے ماحول کی برکت سے یہ پاسبل ہے اب آپ یہ کہیں کہ میں اسی ماحول میں رہوں اور سنتوں پر عمل بھی کر سکوں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ماحول سے نکل کر اچھے ماحول کو اپنائیں انشاءاللہ رنگ چڑھے گا اور اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے جو اسلامی بھائی ہیں آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے بھتیجے ہیں اور آپ کے دوست احباب ہیں وہ آپ کے اس نئے رنگ کو دیکھ کر خود مدنی رنگ میں رنگ جائیں اور دوسروں کو ماحول میں ایسے کئی مدنی بہار کئی مدنی بہار ہیں تو آگے بڑھیں اچھے ماحول کو اختیار یہ کہ نتیجے پر نظر رکھیں نا فائدے پہ نظر رکھیں وہ حدیث پاگے نا مفتی صاحب کہ من تمسکا بھی سنتی امدا فسادی امت فلاح ہو حجر میاں تہید کہ جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو اپنایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے تو ثواب پہ نظر رکھیں گے اللہ نے چاہا آپ کی مدد بھی ہوگی حوصلہ بڑھے گا اور حوصلہ جب بڑھے گا نا اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی تو ہمت کریں نظر مصطفیٰ کریم علیہ صلی السلام کی ذات پر رکھیں کہ جن کی اتباع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہی ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا کہ وہ تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے یہ دعا کرتے ہیں ان ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی سنتوں پر عمل کرنے کے فضائل غلام محدودین بھائی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلّہ السلام نے یقیناً سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے ترغیب اور فضائل پر مبنی کچھ فرامین نے مصطفیٰ اگر آپ بیان کریں یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے یہ جامعہ ترمیزی میں حدیث پاک موجود ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی اپنی اہمیت ہے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے لیکن جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و وطالہ اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے مقام کیا عطا فرمائے گا حضور خود فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احب نہیں اللہ جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کیا بات کیا کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے تو اس سے محبت پہلے ضروری ہے صحیح محبت اطباع کرواتی ہے محبت عمل کرواتی ہے کبھی ایسا ہوتا نہیں عموماً کہ کوئی کسی دشمن کی ادا کو اپنائے ہاں ادھر محبت نہیں ہے نفرت جو ہے وہ جو ادا کو ادا نہیں کرواتی بلکہ جو محبت ہوتی ہے وہ سامنے والے کی ادا کو اپنانے پر مجبور کر من احبا سنتی جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبانی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی و من احبانی کا نا محف الجن اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا کتنا بڑا مجدہ سکار علی صلاحت و السلام نے عطا فرمایا ہے اب یہ جو انہوں نے سوال کیا یہ بھی غور کریں اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ آخر سنتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے آپ دیکھیے جہاں پر فیشن کی مار ہو ذرائع ابلاغ اور اس طرح کے معاملات جو فحاشی کو فروغ دے رہے ہوں جہاں پر علم دین سے دوری ہو جہالت کا یوں سمجھیں کہ ہر طرف پرچار ہو لوگ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دیں اور دینی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیں تو وہاں پر ہم سب پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنائیں تاکہ فیشن کی مار سے مسلمان دور ہو اور اپنے نبی علی صلاح والسام کا سچا پکا اور کامل غلام بن کر میں کیوں بھری زندگی گزارے تو جو آپ نے حدیث پاک بیان کی وہی حدیث پاک میں یہاں کوٹ کروں گا کہ سرکار علی صلاح وسلام نے فرمایا کہ فساد امت کے وقت کہ جو میری سنت کو تھام لے میری سنت پر عمل کرے تو اللہ تبارک کا بطالہ اس کو سو شہیدوں کا ثوابط یہ مقوم روایت تھا اور پھر اس کے ساتھ ایک وعید بھی سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمائی ارشاد فرمایا فمن رغیبہ ان سنتی فلح سمنی جس نے میری سنت سے اعراض کیا میری سنت سے بے رغبتی کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے حدیث عموماً ہم نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں تو لوگ شاید یہ سمجھتے کہ یہ نکاح کے ساتھ خاص ہے فمن عن تو وہ غالباً دو حدیث ہیں نا؟ ان نکاح سنتی سنتی تو وہ جو وحید آپ نے بیان کی مطلقا سنتوں کے لیے کہ جس نے میری سنت کو چھوڑا اس سے اعراض کیا اس کے لیے وہ مجھ سے, سے نہیں ہے اچھا پھر یہ کہ حدیث پاک میں سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیا گا سنن ابو داود کی روایت ہے حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیہ کم بے سنتی و سنت الخلاف راشدین نبی پاک صلاح اللہ نے فرمایا میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑو عدو علیحا بن نواز اور اس کو یوں سمجھایا کہ اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو یعنی اتنا مضبوط پکڑ لو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے ان کا دامن یعنی سنتوں کا دامن تھامے رکھو تو اس دور میں بھی سنتوں پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں کال لیجیے گا جی ابو قربان محمد ادمان کراچی سے مولا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا اب کیوں ضروری ہے کیونکہ دور کے کی حساب سے جو ہے وہ معاملہ تبدیل ہو جاتے ہیں پہلے کے دور میں آسائشی نہیں تھی تو چٹائی پہ سونا مٹی کے برتن میں کھانا زمین پہ بیٹھ کے کھانا اب چونکہ آسائشیں ہیں اعلی قسم کے برتن یا اعلی قسم کے کپڑے ہیں تو میز کو سو بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس دور میں جو ہے وہ دوڑ کے حساب سے جب حکم تبدیل ہو جاتا ہے تو اس ع ضروری ہے یہ ارشاد فرما دیئے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آسائشیں تو یقیناً ہو گئی نعمتیں دن بہ دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑھتی جا رہی ہیں تو اب کیا سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اس پر آپ دونوں اسلامی بھائی مدنی پہلے مفتی صاحب تیل بھائی کی دیکھئے ولن تو اس سوال کا یعنی انکار میں کروں کہ ایسا نہیں کہ اس دور کے اندر آسائشیں نہیں تھی روم کی سلطنت بہت بڑی اللہ اللہ اللہ اس اللہ اللہ کے اندر عیسائیوں کی اور ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں وہ مشہور واقعہ نا جب روم کا جو ہے وہ ایلچی حضرت عمر فاروق اعظم علی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دربار میں آیا اور آپ کا انداز دیکھا کہ آپ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ تشریف فرمائے اچھا خود حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالی نے جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جس میں مبارک کے اوپر جو ہے وہ چٹائی کے نشان دیکھے تو پھر آپ نے وہاں پہ رشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ جو کفار ہیں اور روم کے کیسا وہ کس طرح ہیں وہ تو نرم نازک جو ہے وہ گدیلوں کے اوپر سوئیں اور آپ حق پر ہونے کے باوجود جو ہے اس پر سوئیں تو آپ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ سادگی کو پسند فرماتا ہوں آپ کا مفہوم تھا تو دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں بھی آسائشیں نہیں تھیں اس دور میں بھی آسائشیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سادگی کو پسند فرمایا اور غربت کو آپ نے جو ہے وہ پسند فرمایا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کیوں کر رہے ہیں کسی فائدے کی وجہ سے کر رہے ہیں یا فقط اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کا عمل الحمد اللہ ہے کیا بات اگر کیا یہ بات, بات ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے تو چاہے وہ کسی زمانے میں کچھ بھی ہو جائے جب میری محبت محبوب سے ہے تو میرے کو اس کے اس عمل سے محبت ہے میں زمانے سے اس کو تول نہیں رہا کیا بات ہے اور سنت میں در حقیقت نیت بھی یہی ہونی ہے ایسا ہم نہیں ہم ہے کہ سنتوں کے فوائد نہیں ہیں سنتوں کے اپنے دینی بھی, بھی اور دنیاوی بھی, بھی بے ہے شمار ہے فوائد ہیں لیکن اب اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب یہ فائدہ تو دوسری چیز سے بھی حاصل ہو رہا ہے تو میں وہ کر لوں فائدہ تو حاصل ہو جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر نیت جی اس پر پر عمل کی نیت وہ ثواب اور اظہار عشق و محبت آئے وہ آئے کیا بات ہے کیا وہ تو بات بات نہیں ہو سکے گا تو وہ اسی وقت ہوگا کہ جب کہ آپ آسائش ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس کیا گوشت نہیں تھا ہم تو سوچ بھی نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ عہد پہاڑ جو ہے وہ سونا بنا دیا جا جائے آپ علیہ سلاۃ والسلام چاہتے تو آپ کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں آپ کے اختیار میں تھیں لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و کی بارگاہ میں سادگی کو جو ہے پسند فرمایا اور آپ علیہ سلاطو السلام یعنی اس قدر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مالدار ان مانوں میں تھے کہ آپ نے کتنا کچھ نہ لوٹایا ہے اس کے باوجود خود گھر میں جو ہے سب سے بڑے سخی خوات سخی کرنے والے تو آپ علیہ السلط السلام فاقے بھی جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہوا اللہ کرتے اللہ تھے آپ علیہ السلات السلام جو ہے وہ اس طرح کی نعمتوں سے جو ہے وہ اجتناب م... گویا م... کہ تکلفن قسد م... جو ہے م... م... وہ کیا م... کرتے تھے کہ میرے بعد اچھا پھر عمل بھی تو دیکھیں حضور کی امتوں حضور کی سنتیں اگر طرف نظر کریں ایسی جی کوئی جی سنت آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی جی غربت کی جی وجہ جی سے اس پہ عمل نہ کر سکتے آپ کی سنت وہ ہے کہ امیر غریب غریب غریب تر بھی اس کے اوپر عمل یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا جو ہے وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ پیسوں کی وجہ سے اسے جو ہے وہ دور چھوڑ دیں یا اس کی طرف میری تو استطاعت ہی نہیں نہیں استعدیہ السلام کی سنت تو جو ہے وہ سب کے لیے امیروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی بلکہ امیروں کے لیے اس طور پر کہ تم بھی میری طرح جو ہے وہ سادگی اختیار کرو غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں بانٹو ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاخوسل اور امیر رسولت کرتے ہیں نبی پاک کے بارگاہ میں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آج زب علاقہ ہو سلام ہے مدنی مدینے والے تو سادگی کو اپنا غلام ندین بھائی سنت پر آسائشیں ہیں مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تو اس وقت آسائش سے اب کیا کریں اب مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جواب دیا کوئی تشنہ کی باقی چھوڑی نہیں اچھا اچھا ہے اچھا. سادگی دیکھیں ہر زمانے میں مطلوب ہے شریعت کو اور سنتوں پر عمل کرنا جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا زمانوں کے ساتھ تول نہیں سکتے ام. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو باوجود استطاعت اچھا عمدہ علی شان لباس پہننا چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک کا وطالعہ اس کو جنتی لباس پہنائے اللہ اکبر کیا بات سادگی شریعت میں مطلوب سنتوں پر عمل کرنے میں صرف فائدہ فائدہ اور صرف فائدہ ہی ہے اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کا یہ زبردست باز عمل عاشق کے لیے اس سے بڑی بات کیا, کیا ہے کہ وہ اپنے نبی علی سلاسلام کے طریقے پر فضائل تو دیکھیں نا سو شہیدوں کا ثواب ملتا سواب اور سرکار علی سلاطلام اس کو جنت میں اپنے رفاقت کی صنعت فرمانے اتنے زبردست اور دیکھیں یہ بھی فوائد بیان کرتے ہیں لیکن سنتوں پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس سے فرائض و واجبات کبھی ترک نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جو سنتوں پر عمل کرنے کا پابند ہوگا سختی سے جو سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا اس سے فرائض اور واجبات ترک ہوئی نہیں ماشاء ما ابھی ما شاء دیکھیں فی زمانہ بھی اگر آپ دیکھیں نا یعنی کہ کسی چیز کو ایک ہے کاپی کرنا فالو کرنا یہ بہرحال علیحدہ ہی چیز ہے ضرور اس کی ایک مثال ہے جی. آپ پینٹ جو ہے وہ پھاڑی آپ کو نظر آتی ہوگی اگر ہوا کے لیے پھاڑی ہو تو آپ لباس ہی ہلکا پہن لے ضروری جینز جینس پہن کر ہی پھاڑنی ہے لیکن بس ایک فیشن ہے نا اس کو اسی طرح اور دیگر فیشن بھی غور کریں کہ ان کے متبادل دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے غریب ہے پھاڑا ہے یہ بھی کہ وہ جو ہے وہ غریب ہے ایسا نہیں تو گویا کہ وہ فالو کر رہے ہیں وہ کسی بھی چیز کو فالو کر رہے ہیں اب اس میں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ نہیں یار اس کے مقابلے میں دوسری چیز بھی تو موجود نہیں فالو بہرحال کاپی کرنا ایک الگ ہی چیز ہے کہ جس کا مقصد ہی اس بات کے اظہار ہوتا ہے کہ وہ شخص اس جس بھی نظریے کو یا جس بھی جو ہے وہ فیشن کو اختیار کر رہا ہے اس سے اس کو کوئی لگاؤ ہے یا محبت ہے یا کچھ نہ کچھ اس سے تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے تو یوں تولنا بھرا وہاں فیشن میں بھی نہیں جاتا تو یہی معاملے کو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں تو بدرجۂ اولا ہے کہ یہاں پر تو محبت حقیقی محبت ہونی چاہیے اور حضور سے جو عشق ہے وہ کس سے ہو گئے کیا بات اچھا یہاں مفتی صاحب ایک یہ بھی وسوسہ دو دور کر دیجئے کہ اب دیکھیں آسائشے سے سوال کرنے والے نے کہا ٹھیک کہ ہے اپنی جگہ ہیں نبی پاک علیہ اللہ وسلام کے دور میں اگر یہ چیز ہوتی تو حضور بھی اسی کو اختیار فرما لیتے مثال نبی پاک علیہ اللہ وسلام نے ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا تین انگلیوں سے کھانا ٹھیک ہے تو اگر سرکار کے دور میں کانٹے چمچ ہوتے تو نبی پاک علیہ السلّہ وسلم ان سے تناول فرما لیتے یا نبی پاک علیہ السلّہ وسلام کے دور میں اگر ہماری جیسی مسیریاں بہترین اعلیٰ قسم کے پلنگ ہوتے تو سرکار علیہ وقار ان کو بھی استعمال فرما لیتے مقصود تو کھانا کھانا ہے مقصود تو سونا ہے مقصود تو لباس پہننا ہے تو جب یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو اب حضور کے دور میں بھی اگر یہ ہوتی تو حضور کر لیتے تو اب اگر ہم چمچی سے کانٹوں سے کھاتے ہیں یا نرم نرم گدیلوں پر سوتے ہیں یا بہترین بستر پر سوتے ہیں یا ہم جو ہے زمین کے بجائے میز کرسی پر کھاتے ہیں تو اگر حضور کے دور میں ہوتی تو حضور بھی کھاتے ہیں تو اب بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی چمچی کانٹوں سے بھی ہو جائے گی میز کرسی پر بھی ہو جائے گی نرم نرم گدیلوں سے بھی ہو جائے گی اس دور کی جو چیزیں اس پر ہم عمل کریں گے تو سنت کا مقصد حاصل ہو جائے گا یہ درست نہیں دیکھیں اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ آپ سنت کی بات نہیں کر رہے آپ یہ کریں کھانے کی حاجت پوری ہو رہی ہے کھانے کی حاجت ہاتھ سے بھی پوری ہو رہی تھی جو ہے وہ چمچ سے بھی پوری सही. ہو رہی ہے سونے کی حاجت جو ہے وہ زمین پر بھی پوری ہو رہی تھی تو حاجت پوری ہونے کی آپ بات کریں تو وہ تو سمجھ آ ہے وہ سنت آنے والی کی بھی ہو رہی کی بھی ہو رہی ہے سنت کی بات کریں تو وہ ایسا نہیں ایک تو یہی کہ جیسے ہم نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سادگی کو پسند فرماتے تھے اور دوسری بات آپ اس چیز کی طرف دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اندر مال و اسباب نہ آیا بالکل آپ کے باوجود آپ علیہ السلاۃ و السلام نے پیون لگے ہوئے کپڑے کے اندر آئے آئے آئے اللہ پہنے بالکل پہنے دوسرا مال تھا اس کو جو ہے وہ صدقہ خراب کر دیا تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلاط والسلام کے پاس وہ چیزیں موجود تھیں اس کے باوجود آپ علیہ السلاط والسلام نے اس کو صدقہ کیا غریبوں میں تقسیم کیا اور خود آپ نے سادگی اختیار فرمائی تو بہت ساری چیزوں کے اندر کے چمچ کانٹے یا دیکھے ایک ہاتھ سے روٹی توڑنے کو مغروروں کا طریقہ قرار دیا گیا کے اندر بعض سنتوں کی وجوہات بھی بیان کر دی گئی اور بعض کے اندر جو ہے وہ علما نے بیان کیا کہ اس اس یہ فوائد جو ہے وہ اس کے حاصل ہوتے ہیں سونے جی چاندی جی کے برتن میں کھانا جی سونے جی چاندی جی کے برتن اس دور کے اندر موجود جی تھے جی جی مگر آپ علی سلد السلام نے مٹی کے برتنوں کو جو ہے وہ ہر فرمایا جی کہ سادگی اور پھر اس کے ساتھ فضیلت بھی بیان فرمائی جی جی جی کہ جس گھر کے اندر یہ برتن جو ہے وہ بنتے ہیں وہاں ملائکہ جو ہے وہ زیارت کے لیے آتے ہیں, جی جی جی ہیں تو دونوں چیزیں ہیں دینی اور دنیاوی فوائد دونوں بہرحال موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے اندر جسے اب کھال کو ہی لے لیجیے جی کہ جو ہے وہ بکری کی کھال پر بیٹھنا ہے جو ہے وہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا ایک ایسا نظام جو بنا کے جو ہے رکھ دیا کہ جو چیز اس کے پاس اثر جو ہے وہ آتا ہے تو بکری کی کھال پر بیٹھ رہا ہے تو آج آ رہی ہے چیتے کی کھال پر شیر کی کھال پر بیٹھ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ رو رہتا ہے کبو روپئے سنت ہے ایسا تو نہیں ہے سنت کا تو مجھے یاد نہیں فوائد کے اوپر تو کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں بہرحال اپنے اپنے جو ہے وہ اس کے فوائد سنت کریمہ کے موجود ہیں اور آپ علیہ اللہ نے جو ہے وہ جیسے کہ دو اگر آپ بات کریں گدوں کی اس تو حدیث ہے نا کہ وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے بستر کر دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ کیوں کر دیا سو نہ سکا تو پھر اس کو سنگل جو ہے وہ یہ موجود تھی اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ سادگی کو تیار کیا تمہارے فاروق اعظم نے جب فرمایا کہ آپ کے مبارک جسم پہ یاسول اللہ چٹائی کے نشانات موجود ہیں اور کیسا رو کس طرح کے جو ہے وہ تھے اچھا پھر کیا اس دور کے اندر مالدار صحابہ نہ تھا تو مانے غنی کتنے جو ہے وہ مالدارحمان بن آف کتنے مالدار کیا یہ ساری چیزیں اگر یہ بھی مان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ظاہری طور پر مال نہ تھا تو کیا یہ صحابہ حضوری خدمت نہ کرنا بالکل کر سکتے یہ بھی کر سکتے تھے اور پھر خود ان کا عمل دیکھیں صحیح اور یہاں تو یعنی یہ تو وہ سنتیں ہیں کھانا کھانا ان کے اندر تو بظاہر بہت سارے فوائد نظر آ رہے ہیں آپ صحابی آجیو صاحب اگر عام کا عمل دیکھیں کہ حضور نے کسی وجہ سے کسی جگہ پر چکر کاٹا تو, تو صحابی اللہ رہا. وہاں پر جو ہے اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ میرے حضور نے یہاں پر کاٹا وجہ کیا ہے وہ اس سے کرتے نظر وہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج پر جاتے تو راستے میں وہ مقامات تلاش کر پوچھ پوچھ کر نماز ادا کرتے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا حضور نے نماز ادا کی نماز پڑھنی اصل مقصود ہے کہنے والا تو جو یہی کہے گا کہ نماز پڑھی نا حضور نے تو ظہر کی نماز آپ راستے میں پڑھ لیں وہ جگہ ہی کیوں تلاش کر رہے ہیں انہیں حضور کی اس جگہ سے جو ہے تبرب بھی حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا اور حضور کی اس سنت کے اوپر کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی تو چلے میں اس پر بھی جو ہے وہ عمل کر لوں تو صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھا کیا بات کیا ہمیں فوائد سے وہ نہیں اپنے محبوب کے طریقے مقامات پر طریقے کے اوپر فقط عمل اللہ میرے یہاں پہ یہ بات بھی مدیر کے ناظرین قابل غور ہے کہ بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ سنن زوائد ہیں یا سنت غیر موقعہ ہے یا سنت عادیہ ہے یا سنت موقعہ ہے بجائے اس بحث میں پڑھنے کے ہمیں یہ چاہیے اس دور کی حاجت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کام نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے کیا ہے اور امت کے لیے پسند فرمایا ہے تو ہمیں بطور نبی پاک علیہ السلّام کی پسند کے اس کام کو کر لینا چاہیے نبی پاک علیہ السلّام نے ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا تو اب سرکار نے ہاتھ سے کھانا تناول کرنا پسند کیا ہے تو ہم ہاتھ سے کھائیں زمین پر بیٹھ کے کھایا تو ہم بیٹھ کر کھائیں نبی پاک علیہ السلّہ السلام چٹائی پر سونے کو پسند فرماتے تھے ہم چٹائی پر سونے سادہ لباس پسند فرماتے تھے ہم سادہ لباس پہنے یہ نہ سوچیں کہ یہ سنت غیر موقعہ ہے یہ سنت زوائد ہیں یہ سنت عادیہ ہیں یا یہ سنت موقع ان پر عمل کیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے بلکہ جو چیز بھی نبی پاک سے نسبت اختیار کر جائے اس کو اختیار کر لیا جائے اس لیے کہ اس کو نسبت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی ذات ستدہ صفات سے ہے بابرکاط سے ہے بس اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اگر یہ جن ہو جائے گا نا انشاءاللہ شاء اللہ ضبح بہت ہمیں فائدہ حاصل ہوگا ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کو جو ایک جگہ چکر لگوا رہے ہیں کسی نے پوچھا بھائی یہاں چکر کیوں لگوا رہے ہو تو کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا بس ایک مرتبہ میں یہاں آیا تھا نبی پاک علیہ اللہ سلام اٹھنی پر سوار تھے یا اٹھنی ساتھ تھی اور وہ اونٹنی کا خالی بن مہار کہیں پھنس گئی تھی رسی تو اس نے کئی چکر یہاں لگائے تو بس مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں تو یہ نظر پیش نظر ہو کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اتباع سنت میں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ سنت کو چھوڑنے کے اندر نقصان کم از کم یہ تو ہے نا کہ ثواب سے محروم اگر آپ گناہ نہ بھی ہوں کسی سنت غیر موقعہ یا سنن زوائد کو ترک کرنے کی بہرحال الصواب سے محروم تو محرومی تو ہے تو کیوں ہم جو ہے وہ ثواب سے محروم ہوں ہم ثواب جو ہے حاصل کریں اور پھر شیطان جو یہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کو سب سے پہلے مستحب امور چھڑواتا ہے پھر اس کے بعد سنت غیر معقدہ چھڑواتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے پھر کہتا ہے سنت موقع ضروری نہیں ہے پھر جو ہے وہ واجب کی طرف جو ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے تو یوں آہستہ آہستہ گویا دیکھے ایمان جو ہے وہ ایک خزانہ ہے اور اس کے گرد بہت ساری دیواریں ہیں مشہور دیواریں, دیواریں ہیں اب شیطان نے بندہ مومن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے خزانے پر تو اب یہ باہر دیواریں ہیں ایک فرض کی دیوار ہے ایک واجب کی دیوار ہے ایک موقع دا سنت موقع دا کی ہے ایک سنت غیر موقع دا کی ہے اور پھر اس طرح مستحب کی دیوار ہے تو شیطان ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپر والی دیوار پہ حملہ نہیں کرتا پہلے ایک ایک دیوار جو ہے وہ گراتا چلا جاتا ہے پھر آخر ایک وہ وقت آتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان جو ہے فرائض سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جاتا اور ہے اور جب فرائض سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر برے اعمال کے سبب جو ہے وہ برا خاتمہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبب ہے کہ انسان کا ایمان بھی جو ہے وہ شیطان چھین لیتا ہے تو کبھی بھی نیکی کو جو ہے وہ کم نہیں جاننا چاہیے نیکی کیسی بھی ہو اسے کر لے اور کسی بھی گناہ کو اس وجہ سے نہ کرے کہ چھوٹا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر پکڑ کر لے اور کس چھوٹی سی حضور کی سنت پر عمل کرنے کے صدقے انسان ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اپنے حبیب علیہ صلاح و السلام کو راضی کرنا ان شاء اس پر عمل کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور دنیاوی اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے غلام محدود بھائی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے دینی اور دنیاوی یقیناً فوائد ہوتے ہیں انسان اس چیز کا حریث ہوتا ہے جو اس کو بہت قریب نظر آ رہی ہوتی لالچ اس کی ہوتی ہے نا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ اور دنیاوی طور پہ سنتوں پر عمل کی کچھ فوائد اگر آپ بیان کریں تاکہ ترغیب ہماری بڑھ جائے جی بالکل دینی دنیاوی دونوں طرح کے فوائد ہیں میں دنیاوی فوائد اس میں کچھ دینی فوائد کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا سنتوں کی اتباع کرنے والا ہوگا آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب سے پہلے نمازی ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا روزے رکھنے والا ہوگا اور امانت دار ہوگا امین ہوگا خیانت نہیں کرے گا صحیح. اور جب امانت دار ہوگا تو لوگ اس سے مال اس کا خریدیں گے اس کے رسک میں برکت ہوگی اس کے مال میں برکت ہوگی جناب اس کی عمر میں برکت ہوگی کیونکہ سنتوں پر عمل کرنا نیکیاں کرنے سے اور حسن سلوک کرنے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے سبحان اللہ تو مال میں بھی برکت ہوگی ماں باپ کا فرما بردار وہ ہوگا جناب پڑوسیوں کے حقوق وہ ادا کرے گا اپنے بیوی بچوں کے حقوق وہ ادا کرے گا وہ کسی کو دھوکا نہیں دے گا کسی سے فریب نہیں کرے گا کسی کا دل نہیں دکھائے گا وہ رشوت سے دور ہوگا سود خوری سے دور ہوگا رشتے حرام سے دور ہوگا رشتے حلال کی تگو کرے گا بہت سارے فوائد المختصر یہ وہ جہاں بھی ہوگا ہر ایک کا دل عزیز ہوگا کیا بات ہر ایک اس سے محبت کرے گا ہر ایک اس اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے گا اس کا اپنا وقار ہوگا اور اس کو اور کوئی فکر نہیں ہوگی اس کو بس یہی فکر ہوگی جان و دل ہوش و شیرت سب تو تم ادینے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اب ایسی کوئی شخصیت ہو بھائی آپ ایسی شخصیت دکھائیں ہمیں جو سنتوں پر عمل کرنے والی ہو اور اس کا جو آپ نے بیان کیا وہ فوائد اور وہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو ہمارے ذہن میں تو ایک ہی شخصیت آتی ہے وہ میرے پیرو و مرشید امیر علیہ سنت آپ دیکھیے ہر دل عزیز ہیں اور الحمدللہ اتنی سختی سے متبعۂ سنت ہیں سنت پر عمل کرنے والے سنتوں کی اتباع کرنے والے ایک حدیث پاک میں مشکا شریف کی حدیث پاک ہے اس میں میں نے سرکار علی صلاح والسلام کی ایک ادا کو حدیث میں پڑھا وہ یہ تھا کہ جب سرکار علی صلاح والسلام کسی سے مسافہ فرماتے تھے تو اپنا ہاتھ خود پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ مسافہ کرنے والا خود پیچھے نہ کر لے تھامے رہتے تھے تو یہ بات ہم نے امیر الہ سنت میں بدرجہ اتم دیکھی کہ امیر ال سنت جب کسی سے مسافہ فرماتے ہیں تو ہاتھ کو تھامے رہتے ہیں جب تک کہ وہ سامنے والا خود پیچھے نہ کر اب آپ کتنی باریک سنت ہے اس پر بھی عمل ہے ہر کسی کو مسکرا کر دیکھنا ملن ساری یہ ساری سنتیں ہیں اور اس سنتوں کی برکت سے اللہ تبارہ کا واتعہ دنیا بھی اچھی فرماتا ہے اور آخرت بھی اچھی فرماتا ہے جب جس کی آخرت اچھی ہو گئی جس کے ہاتھ ثواب کا بار آیا شواب کا خزانہ ہاتھ آ گیا تو یقینا سرکار علی سلاسلام کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی جب سرکار کی شفاعت نصیب ہو گئی اللہ کے کرم سے اور حضور کی عنایت سے تو انشاءاللہ پھر حضور کے پیچھے پیچھے ان شاء اللہ داخلے جنر یہ فوائد نے کچھ دنیاوی فوائد بھی اگر آپ بتا دیں تو جی دنیاوی فوائد یہی ہیں نا کہ سنت پر عمل کرنے والا اس پر ہر ایک بندہ اعتبار کرے ٹھیک ہے اس سے رسک میں مطلب مال خریدے گا مسواک کی سنت ہے مسواک کی سنت آپ کر رہے ہیں تو اس کا دنیا کی فائدہ کیا ہے جی بالکل یہ مسواک کی سنت یعنی وضو کرنا بذات خود ایک سنت کے مطابق اس میں بھی کئی سنت ہیں اس میں ایک مسواک کو لے لیجیے جی اس مسواق یہ ایسی سنت ہے کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی پیاری حضور کی میٹھی میٹھی سنت ہے یہاں تک <تصفح> کہ فرائی ہے حضور جی اور یہاں تک کہ وقت وصال آخری وقت بھی سرکار علی وسلم نے مسواق فرائی ہے آپ دیکھیے مسواق سے مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم حضرت سدنا عطا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان تمام کے فرامین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مسواک جو کہ سنت ہے اس کے دنیا بھی فوائد طبی فوائد دیے ہیں کہ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے اللہ اکبر درد سر دور ہوتا ہے کیا بات؟ سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے اس سے بلغم دور ہوتا ہے نظر تیز ہوتی ہے میدا درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے کیا بات؟ عقل بڑھتی ہے بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے ہو بڑھاپت ایر میں آتا ہے جوان رہتا ہے بُڑھاپت دیر میں آتا ہے اور پیٹ مضبوط ہوتی ہے کیا بات کے با سارے فوائد یعنی رحمت اگر آپ صرف کسی پر سلسلے کریں نا سنتوں کے فوائد تو دس پندرہ سلسلے چاہیے کیا بات یہ ایک سنت ہے جس کے اتنے فضائل ہیں منہ کے چھالے اطبا کہتے ہیں یعنی جو حکیم ہے جو حکمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بعض اوقات گرمی اور میدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کے لو کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی سنتوں پر عمل کرنے کے فوائد ہیں انسان کو اخروی ثواب پر نظر رکھنی چاہیے اور نبی پاک علیہ السلّہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہیے مفتی صاحب, صاحب صحابہ کرام رام علی مدبان نبی پاک کی صحبت میں کرتے سرکار علیہ السلط کے انداز کو دیکھتے سرکار کے اقوال کو سنتے افعال کو دیکھتے صحابہ کا طرز عمل نبی پاک علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کے حوالے سے کیسا تھا لیکن جیسے کہ مختصرا میں نے عرض کیا کہ صحابۂ کرام علی مردوان نے آپ نے بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ وہاں پر انہوں نے اونٹ جو ہے وہ گھمایا ہے جب الب عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسی طرح حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب عرب شریف سے باہر دوسرے ملکوں میں تشریف لے کے گئے تو وہاں پر ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے مجلس میں بیٹھے ہوئے کے ساتھ تو کھانے کے دوران ایک لکما آپ کے ہاتھ سے گر گیا صحیح. آپ نے اسے اٹھایا صاف کیا سنت کے مطابق اور تناول کر لیا हुँ. تو خادم نے کہا کہ آپ ایسا نہ کیجئے کیونکہ اس بات کو یہ جو اجمی لوگ ہیں غیر عربی لوگ ہیں हुँ. یہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں हुँ. ان کے نزدیک جو جی مناسب جو ہے وہ چیز نہیں ہے اور آپ چونکہ یہاں کے حاکم ہیں اور یہاں کے بڑے ہیں تو اس لیے آپ ایسا نہ کریں تو آپ نے بڑی پیاری بات رشاہ محمد محمد فرمایا کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو یہ ہمارے لیے بھی <اللہ> درس ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں تو دیکھیں لوگوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں جائے اور ہمیں تو فقط لوگ کہتے ہیں صحابہ نے تو اس دور کے اندر بھی سنتوں پر عمل کیا جبکہ لوگ کہتے نہ تھے ان کو مارتے <لوس> اللہ, اللہ تکلیفیں دیا, دی. دیا کرتے تھے <لوس> اس کے باوجود بھی وہ اسلام کے لیے حضور کی محبت میں حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے تکالیف برداشت کرتے تھے آج ہم پر تو زیادہ سے زیادہ کوئی دو چار جملے ہی کہتا ہے تو اور اگر آپ اس کے اندر سچے ہوں استقامت کے ساتھ عمل کریں تو کل وہی کہنے والے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گنگانے والے بن جائیں گے امیر علیہ سنت کی مثال سامنے ہے کہ امیر علیہ سنت کو شروع کے اندر نہیں کہا گیا آپ نے بھی تو اپنی جوانی کے اندر اس دور کے اندر ہمارے تو دور میں آپ یہ کہیں کہ بڑی تبدیلی آ گئی اس دور کے اندر اماما باندھنا یا اس دور میں اعتقاف میں بیٹھنا تو آپ گمان بھی ابھی کریں تو کیا منظر تھا مشکل کام تھا مشکل کام تھا تو اب تو پھر بھی ایک بہت بڑا ماحول دعوت وہ دور نہیں ہے جو امین الحسنت لیکن آپ نے جب استقامت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا تو دیکھیں وہی جو مخالفین تھے آج آپ کے جو ہے وہ گنگانے والے بن گئے اس لیے ہم عمل نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے گنگائے سچی نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو لوگ خود ہی جو ہے وہ گن گانے والے بن جا رہا عمل میں جو ہے وہ پختگی اور دیکھیں کوئی بھی یہ یعنی یہ تو ہے آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں فیشن دنیا کے اندر لازمی سی بات ہے مشرق کے اندر فیشن مغرب سے آتا ہے ٹھیک تو مغرب کے اندر جب کوئی اس فیشن کو اختیار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے <تصفح> ابتداء میں اسے بھی عجیب سا لگتا ہوگا لیکن وہ اس کے فروغ کے لیے یا ایک بالکل ہٹ کر ایک وہ لوگوں کا ہوتا ہے نا میں بالکل جدا نظر آؤں گا اچھوتا جو ہے وہ لگوں اس کے لیے وہ اس کام کو بہرحال کرتا ہے لگوں یا عجوبہ لگوں اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر بہت سارے لوگ جو ہے شیتان ان کو ان کی طرف جو ہے وہ لگا دیتا ہے تو آپ بھی سنتوں کے اوپر عمل کریں ان کے ساتھ شیطان ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ رحمٰن اجزا اور اس کے فرشتوں کی جو ہے وہ مدد شامل حال ہے تو بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے اور سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ارادے جو ہے وہ پختہ ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی پختہ نیت ہو تو انسان جو ہے وہ اس پر عمل کرے گا تو فائدہ ہی ہوگا حضرت سیدنا امام مالک اتباع سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنت کی جو مثال ہے سفینہ نوح سفین نوعکیمت فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ طوفان میں غرق ہو حقیقت ایسے یہ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ سنتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پڑتے چلے جاتے جاتے ہیں।, ہیں گویا کہ وہ طوفان کی طرف جو ہے وہ گناہوں کے طوفان میں جو ہے وہ غرق ہوتے چلے جاتے ہیں جبکہ جو سنتوں کے جو ہے وہ سفینے میں سوار ہو جاتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے اور اس دنیا سے ایمان بھی ساتھ لے کر رخصت ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ بن کر رخصت ہوتا ہے تو واقعی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال سفینہ نوح کی مثل ہے اس پرفتن دور کے اندر بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اپنی نجات کے لیے معاشرے کی نجات کے لیے اور اس امت کی فلاح و بہبود اور خیرخاہی کے لیے ماشاء اللہ اور پھر سنتوں پر صحابہ کرام عالمان کا جو انداز تھا اشادت بھی جو سنتوں کے حوالے سے صحابہ کے ہیں وہ بہت ہی لائقی تقلیر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی پاک علیہ السلط السلام کو مبوض فرما کر بھیجا اور ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ ہم وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلّۃ السلام کو کرتے دیکھا ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے آکا علیہ صلاح السلام نے ایسا کیا ہے اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں نبی پاک علیہ صلی وسلم کے طریقے پر چلنا ہے جب ہم اپنے پیش نظر یہ بات رکھیں گے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اپنی دنیا اور راست کو بہتر بناؤں گا تو انشاءاللہ شاء زوجل آپ کامیاب ہو جائیں گے اور پھر حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہمیں چند مردان اہل علم یعنی علماء کرام سے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ فرماتے ہیں الحتسام و بسنتی سنت پر سختی سے عمل کرنا یہ نجات کا باعث ہے تو جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں نجات پائے گا کامیابی پا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پائے گا اور پھر اس دورے فتن میں بھی سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب ہر طرف فیشن کی یلگار ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بد مذہبی کے یلگار ہے بدعاتوں کی طرف بدعات سیاحت کی طرف لوگوں کا میلان بڑھ رہا ہے مختلف نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام علیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کے انداز اور ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے تاکہ اس, دو، اس پور فتن دور میں بھی ہم حقیقی معنوں میں اسلام پر صحیح طور پر عمل کر سکیں اور یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہو جائے تو سنت پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اتباع سنت کا اگر آپ جذبہ پانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر وابستہ رہیے اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں ذمہ داران سے رابطہ کریں ان کے ہفتہ وار اجتماعات جو بدھ کو ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں اسلامی بھائی ہر جمعرات کو اپنے یہاں ہونے والے اجتماعات میں شرکت کریں مدنی مذاکروں میں شرکت کریں مدنی چینل دیکھیں اور سنتوں پر عمل کرنے کا اس دور میں ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ امیر السنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجیے ان پر عمل کیجئے روزانہ اس کے کارڈ کو پر کیجئے اور اپنے اپنا محاسبہ کیجئے غور کیجئے انشاءاللہ شاء سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس معاملے میں آسانی بھی پیدا ہوگی شروع میں مبلغ اسلامی بھائی نے فرمایا کہ ایسو کی صحبت میں بیٹھے کہ جو آپ کو سنتوں پر عمل کرنے میں معاون ثابت ہو نہ کہ ایسو کی صحبت میں جائے کہ جو سنتوں پر عمل کرنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنے یا جن کا عمل ہمارے لیے پیچھے قدم پیچھے ہٹنے کا سبب بن جائے بلکہ ایسو کے لیے ساتھ رہیں کہ جن کا عمل ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنے شریعت پر عمل کرنے میں قدم آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے اس معاملے میں کہ ہم سنتوں پر کامل طور پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اتباع سنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں, ہمیں وہ مرتبہ عطا فرما دے کہ ہم متبع سنت کے لائیں ہماری ہر ادا نبی پاک علیہ اللہ وسلم کی ادا کے مطابق ہو جائے شاعری کہتا ہے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم